وكل بدات زلالة وكل ذلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَكَدْ آتَيْنَ مُوسَى الْكِتَابِ وَكَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ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 اپنی زبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے کریں اپنے دفتر سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں اپنی کمر کو حالت میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں اسی کی تکبیر کی سزاؤں کو بلند کیا کریں اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی قصبی کے گیت گایا کریں چنانچہ ارشاد ہوا و ما خلطلس عب کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے و ثنا کے بعد عرب عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ و صحابی و بارکہ وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام کو نین علیہ سلاد والتسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کلیم مبوس فرمایا اور آپ کی ذات با بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام کو نین علیہ صلاد والتسلیم تسلیم ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی اصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گونگوں قسم کی صفات تو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ میرے آکادی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی دوپہر ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب برس اپنے اپنی تائید الفرت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ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 کہ عیسائیوں کی گمراہی کا بہت زیادہ تعلق حضرت عیسیٰ علیہ سلاد والسلام کی پیدائش کے واقع سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلاد والسلام وہ جس حان وادے پیدا ہوئے اللہ رب العزت نے اس حان وادے کو کائنات کا ایک اہم ترین ہان وعدہ قرار دیا ہے مالک کائنات رشاد فرماتے ہیں ان اللہ حصفی آدمہ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 بیوی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور مالک کائنات نے دعا کا ذکر کلام حمید کے اندر اس انداز کے اندر کیا ربی اینی نظر تو کا معافی بطنی محرر فتحبل منی اے اللہ جو کچھ بھی تو مجھے عطا کرے گا اللہ اس کو کری مسجد کی حدمت کے لیے وقف کر دوں گی اب مالک کائنات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 جس بچی کی والدہ نے اس کو باردائے رب العالمین میں وقف کر دیا ہے اور جس بچی کی ماں نے دعا مانگی ہے تو یہ مانگی ہے اللہ مجھے اپنی بچی کے لیے مان کی ضرورت نہیں اللہ مجھے اپنی بچی کے لیے دولت کی ضرورت نہیں اللہ اگر میں دعا مانگتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے تو اس بات کی دعا مانگتی ہوں اللہ میری بیٹی کو اس کی آنے والی نسل کو شیطان نہیں ان کا بال بھی کا نہ کر سکے اور جب ایسے ماحول کے اندر ایسی دعاؤں کے ساتھ ایک بچی کی زندگی کا آغاز ہوا ہو تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ مالک کائنات کی کتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہوں گی جس کی ماں ولی ہو اور جس کا سر وقت کا رسول ہو اور جو خود مسجد کی حدمت کے لیے وقف ہو چکی ہو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 لیکن جراب مریم تو وہ پھل کھانے کے لیے مل جاتے ہیں حضرت زکاریہ علیہ سلاد وسلام ایک مرتبہ حضرت مریم کی حلبت کدا کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا بے موسم کے پھل موجود ہیں کہا یا مریم ونا لکی حاضر مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں تو مریم اپنے حالو زکاریہ کو کیا کہتی ہے کالت ہوا من ان اللہ من شاعو حساب ہالود کریا یہ مالک کائنات کی طرف سے آئے ہیں اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے جب اللہ عطا فرمانے پہ آ جائیں جب اللہ ربن دینے کے اوپر آ جائیں اللہ موسم کو نہیں دیکھتے اللہ وقت کو نہیں دیکھتے اللہ جگہ کو نہیں دیکھتے میں نے اپنے آپ کو بالغاہ رب العالمین میں وقف کیا اور مالک کائنات نے میری روزی کا یوں بندوبست کیا مجھے بے موسم کے پھل پھانے کے پھل کھانے کے لیے ملتے ہیں حضرت ذکر آ رہی ہے سلاد ان کی زندگی بھی اس اعتبار سے محرومی کا شکار تھی کہ وہ ان کے گھر بھی اولاد موجود نہ تھی انہوں نے جناب مریم کے پاس جب بے موسم کے پھل دیکھے اور جب ان کا یہ استدار سنا کہ یہ پھل تو مالی کے کائنات نے بھیجے ہیں جناب نکاریہ کے ذہن میں خیال آتا ہے جو اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے کے اندر اور پیرا نسالی کے عالم میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا بارگاہ رب العالمین میں آ کے دعا مانگی ربی لاتی فردن ون تخلوارسین اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور میرے لیے ایک بہترین وارش کو پیدا کرنا اور اللہ وارش بھی کیسا ہو یاری سنی واری سنی یا اللہ وارش بھی ایسا ہو جس کے سر کے اوپر تاز امامت و قیادت موجود ہو جب دکاریہ نے یہ دعا مانگی تو بارگاہ رب العالمین سے ندا آتی ہے یا دکاریا انا نبشرو کا بے غلامی نسم یا زکاریہ کو بیٹے یاہیا کی بشارت ہو اور یہ بیٹا ایسا بیٹا ہے کہ اس نام کا بیٹا ہم نے کائنات کے اندر کبھی اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا اور ایک دوسرے مقام پر مالک کائنات میں حضرت ظاہیا علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے فرشتے کی ندا کا ذکر کیا ہے کہ زکاریہ محراب کے اندر کھڑے تھے رشتے نے پکار کر یہ بات کہی ان اللہ یو بشرو کا بھی کالیمت اللہ و سیدم و حصور صالحین اے اریا تجھ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو اور یہ بیٹا ایسا بیٹا ہے جو کالی اللہ کی تصدیق کرے گا جو اللہ کے موجلاب کی تصدیق کرے گا جو اللہ کی طرف سے آنے والے ایک رسول زمان کی تصدیق کرے گا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اس بیٹے کو مالک کائنات اتنا پاک باز بنایا ہوگا کہ یہ عورتوں کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا تو حضرت تقریبا علیہ سلاد وسلام انہوں نے دعا مانگی ان کے گھر جناب یحییٰ پیدا ہوئے حضرتیہ علیہ سلاد کے بارے میں میں حضرت عیسیٰ علیہ کی پیدائش سے پہلے تھوڑا تھا مندرہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت علیہ عیسیٰ علیہ سلاد کے منات کی حیثیت رکھتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ سلاد نے ایک بات کہی تھی مبشرم بھی رسول احمد اے لوگوں اگرچہ میں توحید کی دعوت دینے آیا اگرچہ میں شرک کے رستے سے ہٹانے آیا اگرچہ میں باطلہ سے ٹکرانے آیا لیکن ساتھ ہی ساتھ عیشا رب کا رسول یہ بات بھی کہتا ہے میرے بعد وہ رسول آنے والا ہے کہ جس جیسا رسول کائنات کے اندر کبھی نہیں آیا اسی طرح جناب یحییٰ علیہ صلاح و السلام اللہ رب العزت نے جہاں ان سے کئی اور کام لیے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 حضرت یہی علیہ رہی وسلام ان کی ولادت کے بعد جناب مریم کے روز و شب اسی طرح گزرتے رہے صبحوں بھی عبادت کرنی شام کو بھی عبادت کرنی راتوں کو بھی عبادت کرنی اسی روز و شب کے گزرنے کے دوران ایک دن جناب جبریل امین صورت بشر جناب مریم کے پاس آتے ہیں اور میں آپ حضرات کے سامنے اس بات سے چاہتا ہوں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 اور اس کا کلام عمومی اعتبار سے تو صرف اور صرف مرد انبیاء رسول اللہ ہی کے اوپر آتا رہا لیکن یہ قسمت اور یہ کی بلندی تین عورتوں کو حاصل ہوئی کہ جن کے پاس مالک کائنات نے یا تو اپنے فرشتے کو بھیجا یا ان کے اوپر اپنی وحی کا نظول فرمایا پہلی عورت حضرت ابراہیم علیہ صلاد وسلام کی اہلیہ جناب سارا ہیں جب فرشتہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو اس وقت سارا بھی ان کے پاس موجود تھی جب وہ جانے لگے تو ایسے عالم میں فرشتوں نے جناب سارہ کو بالمشافہ طور پہ یہ بات کہی تھی فب شرنا اب ساخ و بن برائے شاق یعقوب کیا سارہ تجھ کو بیٹے ساخ کی بشارت ہو تجھ کو پوتے یعقوب کی بشارت ہو تو ایسے عالم میں جناب سارا نے یہ بات کہی تھی یا وہی لتا علی روانا عجوز وہ ہاضا بالی شہن عجیب اور میں بڑھاپے کے عالم میں جنوں گی جب کہ میں خود پوری ہو چکی میرا ہاون بھی پورا ہو چکا تو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی سارا تاجہ من امن امر اللہ اور تو اللہ کے حکم کے اوپر حیران ہوتی ہے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 وہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی ذاتِ گرامی ہے ملائکہ نے ایک مرتبہ پکار کے جناب مریم کو یہ بات بھی کہی تھی ان اللہ حسبا کی وطح کی وسطی کی اللہ نسائی مریم تجھے بشارت ہو کہ مالک کائنات نے تجھے جمی کائنات کی عورتوں کے پسلت دے دی ہے اور یہ اس لیے ہوا کہ یعنی والدہ نے تجھ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا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 لیکن عائشہ جنگی انسانیت کے پر فضیت کا عالم یہ ہے جو شریف کی فضیت باقی کھانوں کے پر ہوتی ہے جیسے شریش سید تام ہے اسی طرح عائشہ ان ساری کی ساری کامل عورتوں کے ہونے کے باوجود مالک کائنات نے اس کو سب سے زیادہ اکمل بنا دیا ہے تو جناب مریم سلام اللہ علیہ ان کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور وہ بشر موجود ہوتے ہیں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 کبھی کسی مرد کے ساتھ تنہائی کے اندر ایک لمحہ بھی نہ گزارا تھا وہ تنہائی کے اندر جب ایک مرد کو دیکھتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں کہتی ہیں اعوذ آؤ من رحمان امن کا امکن میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اللہ کے واسطے میرے قریب نہیں آنا اگر تیرے اندر برا برابر آبر کی تکوا موجود ہے تو میری طہارت کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کرنی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 یہ روح اللہ بھی ہے یہ کالیمت اللہ بھی ہے اور مالک کائنات نے اس بچے اور ذات کو اور دو جہانوں کے لیے نمونہ بنا دینا ہے مریم اس بات کو سن لے یہ مالک کائنات کا اٹل فیصلہ ہے جب مالک کائنات کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں اس میں کبھی تغیر نہیں آتا یہ بات کہہ کر جناب جبریل امین جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں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 عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا لیکن معاذ اللہ اس کے کردار کے اندر کوئی نہ کوئی نقص موجود تھا لیکن انی وصفوں کے اندر اسی امید و بیم کی کیفیت کے اندر مالک کائنات کی رحمت کا یقین بھی ہے اور بدکعدہ مشریت جو خدشات بھی ہے جب ودا حمل کا وقت آتا ہے تو تھوڑے سے دور مقام کے اوپر چلی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو جناب مریم کے اوپر استراری اور بیکراری کی اس طرح استرار کی اور بیکراری کی ایسی کفیت پیدا ہوئی کہ کہنے لگی کن تو منسیہ اے اللہ یہ عجیب ماجرہ ہے اللہ کاش آج سے پہلے مریم مر گئی ہوتی اور اس کے پاس کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہوا ہوتا جس کا باپ بھی موجود نہیں ادھر یہ خیال آتا ہے ادھر مالک کائنات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 اس کے بعد ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ صلاح کو اپنی جھولی میں اٹھائے ہوئے اپنی بستی کے لوگوں کے پاس آتی ہے تو ہوتا وہی ہے جس چیز کا ادشہ موجود تھا بستی کے لوگ کہتے ہیں یا استا ما کان ابو کی سو اے تمکی کی بہن عمران کی بیٹی حیکل میں کیا کرتی رہی مسجد میں کیا کرتی رہی تنائیوں میں کیا کرتی رہی نہ تو کرا با برا آدمی تھا نہ کبھی تیری ماں نے حیاانت کی تھی تو کیا اچھا ہوئے آئی ہے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہن، فاشارت علیہ اپنی انگلی کا اشارہ جناب عیشہ علیہ سلات وسلام کی طرف کرتی ہے بستی کے لوگ کہتے ہیں عجیب معاملہ ہے کئی فن اکلیم عمن کا نفل ماہدی اللہ وہ ہے کہ جن کو نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے ان کو ہوں بھی نہیں آتی اور کہا عیسیٰ وہ ہے جو اونگتے بھی ہیں جو سوتے بھی ہیں اور سورہ احلاس کو مالک کائنات نے عقیدۂ تشریح کے رد کے طور پہ نازل فرما دیا کہا کلو اللہ حق اور جو اللہ کو دو کہتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جو اللہ کو تین کہتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جو اللہ کو تین کا ایک ایک کا تین کہتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ السمت کائنات میں جو بھی پیدا ہوا نیازمن پیدا ہوا کائنات میں جو بھی پیدا ہوا محتاج پیدا ہوا کائنات میں جو بھی پیدا ہوا ضرورت مند پیدا ہوا کائنات میں جو بھی پیدا ہوا سہارے کا محتاج پیدا ہوا کائنات میں جو بھی پیدا ہوا کمزوریوں کا شکار پیدا ہوا کائنات میں جو بھی پیدا ہوا تھکاوٹ اور رکتاوٹ کا شکار پیدا ہوا لیکن اللہ حسمد لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے مالک کائنات نے رشاط فرمایا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول کدخالت من ان کا بلی رسول و صدیقہ کانا یا کُلان کام ان کہیں پن لائق سمنظور ان فکون برا غور کرنا ایشارف کا رسول تھا اس سے پہلے بھی رسول پیدا ہوئے اور ان کی ماں مریم صدیقہ تھی سچی عورت تھی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 اور ذرا ان کی کیفیت کے اوپر غور کرو میں اپنی نشانیاں کتنی کھول کھول کے بیان کرتا ہوں پھر بھی یہ بد اور ظالم جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے مالک کائنات اس نقطے کے اندر کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں کا جو ہد نیاز مند ہوتا ہے وہ بنیاد نہیں ہو سکتا جو ہد بو کا ہوتا ہے وہ کسی کے رب کا مالک نہیں ہو سکتا جو بیمار ہوتا ہے وہ شفا دینے والا نہیں ہو سکتا جو پریشان ہوتا ہے وہ غموں کو دور کرنے والا نہیں ہو سکتا جو خود سوتا ہے وہ زمین کائنات کے حوال کے اوپر باحبر نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے مختلف مطلب انبیاء علیہم السلام ان کے حوال کو بیان کیا ان کی احتیاط کو بیان کیا ان کی مشکلات کو بیان کیا ان کی ضروریات کو بیان کیا اور ساری کی ساری ضروریات کو بیان کرنے کے بعد بالعص بالکل اپوزٹ انداز کے اندر بالکل الٹ انداز کے اندر بالکل اس سے مختلف مطلب انداز کے اندر مالک کائنات کی صفات کو بیان کیا حضرت ایوب علیہ صلاحت وسلم اللہ کے رسول تھے اللہ رب العزت نے ان کو بیمار ظاہر لیا اور یہ بات کہی جب ایوب جاتا رسول بیمار ہو سکتا ہے تو کائنات کا بیمار ہو سکتا ہے اور جب انبیاء اور اولیا بیمار ہوتے ہیں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 اللہ رب نے اس مسئلے کو سمجھایا اور جو مسئلہ ابنیت کھڑا ہوا تھا اس کے بارے میں مالک کائنات نے پھر آیا تو کا نزول فرمایا ذرا اس بات کے اوپر بھی غور کر لیجئے مالک کائنات نے کیا بات کہی کا کہ عیشہ کی جو موجداتی پیدائش ہے وہ بالکل آدم کی مانند ہے جو تودہ ہاتھ سے ہمیر کو اٹھا کے کسی پتلے کے اندر جان کو ڈال سکتا ہے وہ براہم مادر سے بل باپ کے عیشہ کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا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 ون فسنا ون فکم سمن فنج اللہ اور جو تم سے اس طرح کی باتیں کرے کہ اس کا بیٹا ہے پھر اس کو اوپن مباہلے کا چیلنج دو اور مباہلے کا معنی کیا ہے تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں سمن نب پھر کرتے ہیں تو اللہ کی اس گروہ کے اوپر جو جھوٹ بولتا ہے کے عیسائی وفد کے پادری حضرت آقا علیہ صلاحت کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عیشا علیہ صلاح والسلام رب کے بیٹے ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں اللہ کے رسول نہیں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ آیات مباہلا کی تلاوت کی اور یہ بات کہی تالانا محمد علیہ السلام وسلم میدان میں آتا ہے اپنی بیٹیوں کو لے کے آتا ہے اپنے نوازوں کو لے کے آتا ہے اپنے اہل بیس کو لے کے آتا ہے واؤ تم اگر اس بات کی شنعت موجود ہے تم اپنے عقیدے کو سچا سمجھتے ہو تم باہلے کے لیے مادہ تیار ہو جاؤ لیکن نجران کے عیسائی وفق کے پادری حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مباحلے کی تاب نہ لا سکے تھے وہ فورن سے پہلے پلٹ گئے تھے اور آج بھی یہ باحلے کا کھلا چیلنج دنیا عیسائیت کے لیے موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں اور سربی دلیل کی بنیاد کے اوپر کہ ان کا باپ موجود نہیں تھا وہ کتنے کوتا بھی ہیں ان کے سامنے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ موجود نہیں اور اس سے بھی بڑی سدم کی بات ذرا غور کیجئے اس سے بھی بڑے ظلم کی بات کے اوپر غور کہ مسلمانوں نے کلام اللہ کی روشنی کے اندر حدیث رسول کی روشنی کے اندر اس بات کو بیان کیا جب مریم کے یہاں پر جناب عیسیٰ کی ملاوت ہوئی وہ کمواری تھی نہ ان کی شادی ہوئی تھی نام کو کسی مرد میں چھو تھا لیکن بائبل کے نسخوں اٹھائیے مریم سلام اللہ علیہ کے گھر پیدا ہونے والے جناب عیشا کو جو ابن اللہ کہتے ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا جناب مریم کی پاک دامنی کا اعلان کرنے والوں نے کیسی بات نہیں کہ جس وقت جناب عیشا کی ولادت ہوئی مریم کی شادی یوسف نجار کے ساتھ ہو چکی تھی وہ شادی شدہ تھی جب ایک شادی شدہ عورت کے در کسی بچے کی ولاثت ہو جائے تو ایسے عالم میں اس کو اپنے باپ کا بیٹا تو کہا جا سکتا ہے جناب مریم کا شور بھی موجود تھا پھر بھی جناب عیسہ علیہ سلاد والسلام کو ابن اللہ کہتے ہیں لیکن مسلمانوں نے جناب مریم کی طہارت کے اوپر بھی حرف نہیں آنے دیا اور جناب عیسہ علیہ سلاد السلام کی ابنیت کے مسئلے کو اس انداز کے اندر حل کیا کہ یہ بات کہی جو اللہ ناطت اللہ کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے اور ناطت اللہ کے یہاں کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے اور ناطت اللہ کو پتھر کے سونے سے پیدا کر سکتا ہے اور آدم علیہ السلام کو ہاتھ میں سے دھرتے ہوئے دل والا انسان بنا سکتا ہے اس اللہ کے لیے عیشا علیہ سلاد کی پیدائش چند مشکل نہیں یہاں تک تو بات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ ابنیت تھی اب آگے چلیے عیشا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ذرا غور کیجیے عیشا علیہ السلام جو تعلیمات لے کے آئے ان تعلیمات کا بیشتر حصہ وہی تھا جو حضرت نوسا علیہ السلام کی شریعت کے اندر موجود تھا اور وہ باتیں ان میں سے بنیادی نقطہ مالک کائنات کی توحید کے اوپر یقین رکھنا تھا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 وہ عیسہ کی دعوت کی بنیاد تب غور کیجیے اور میں کیا کہتا ہوں یہ صرف عیسیٰ کی دعوت نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا بمار رسول اللہ لا الا آدم کی دعوت یہی ہے نو کی دعوت یہی ہے ابراہیم بھی یہی پیغام لے کے آئے اسماعیل بھی یہی پیغام لے کے آئے عیشا کا پیغام بھی یہی تھا یعقوب کا پیغام بھی یہی تھا زکریہ کا پیغام بھی یہی تھا یا کا پیغام بھی یہی تھا عیسیٰ کا پیغام بھی یہی تھا الیاس کا پیغام بھی یہی تھا محمد علیہ اللہۃسلام کا پیغام بھی یہی تھا اور وہ پیغام کیا تھا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر غیر اللہ کے آفتانے پہ جھک نہیں سکتی یہ سر اس کو وجود سے علیحدہ تو کیا جا سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آفتانے پہ جھکایا نہیں جا سکتا ان ہاتھوں کو کاٹا ہو جا سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ پھیلایا نہیں جا سکتا یہ کمر اس کو علاحدہ کیا جا سکتا ہے مگر کسی غیر کے آستانے کے اوپر جھکایا نہیں جا سکتا اور عیسیٰ نے اسی دعوت کے اندر ولن پیدا کرتے ہوئے ایک زبردست بات کہی تھی اور وہ بات کیا تھی انشرک بلّہ جنابا اور سن لو اللہ اگر چاہے تو بڑے سے بڑے پاپ کو معاف کر دے بڑے سے بڑے گنا کو معاف کر دے بڑی سے بڑی ہتا کو معاف کر دے لیکن اللہ کا یہ اصول ہے اس کا یہ قانون ہے جو اس کی ایجاد کے ہوتے ہوئے کسی اور کو شافی مانے جو اس کی ایجاد کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رزاق مانے جو اس کی ایجاد کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مشکل کشا مانے جو اس کی ایجاد کے ہوتے ہوئے کسی اور کو حاضرت رواں اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جنت کے باغات کو حرام کر دیا ہے جہنم کے بہت ہوئے انگاروں کو اس کے اوپر واجب کر دیا ہے دعوت مسیح علیہ السلام وسلام اس کی بنیاد عقیدہ تو تھی پر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کل قیامت کے دن میں کو اپنے کٹہرے میں لے کے آؤں گا اگر یہ عیشا کسوروار نہیں اگر جی عیسیٰ نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ مجھ کو اور میری ماں کو مشکل گشاہ بنایا جائے مجھ کو روہ القدس کو اللہ رب العزت کی رات کے شریک بنایا جائے لیکن اللہ رب العزت تمام حجت کے لیے کل قیامت کے دن جناب عیسیٰ علیہ سلاد کو اپنے کٹہرے میں لے کے آئیں گے اور یہ بات کہیں گے عیشا یہ بات بتلا تو کس بات کی دعوت دے کر رہا کیا تم نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی مجھ کو اور میری ماں کو اللہ رب کی کو چھوڑ کے الہ بنایا جائے اور اور ماں کے آستانے پہ سر کو جکایا جائے عیسا یہ بات مطلع کیا نے یہ بات کہی تھی تو عیسا علیہ سلاد و السلام ایسے عالم میں یہ بات کہیں گے ماں کل تحم علامہ مر تن بھی اللہ کیا تیرا رسول اور کیا تیرا بندہ ایسی بات کہہ سکتا ہے جس کا ت نے حکم نہ دیا ہو اللہ تو نے عیشا کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تیری طرف لوگوں کو بلائے اللہ تو نے عیشا کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تیری تو کی دعوت دے وکن تو علیہ شہید ان معدم توفیم اور اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا اللہ میں نے ان کو اس طرح کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی فلم وفئی تنی کنتا رقیب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 اس کی وجہ وہ نام نہاد عیسائی ہیں جنہوں نے اپنی نسبت تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی لیکن پیغام عیسیٰ کو پوری طرح مسر کر دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی دعوت کو پوری طرح کچل دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلا نکتہ دعوت کا لے کے آئے وہ توحید کی دعوت تھی اور توحید کی دعوت کے اوپر تو حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ نے علام حمید میں ان کو کہا آپ بھی اعلان کر دیجیے معقل تو بِدَم من رسول کہ میں نے رسولوں میں ان کی دعوت کا کسی نئی بدت کا آغاز نہیں کیا اور میری دعوت آدم و ابراہیم ابراہ مموشا عیشا ان سے علیحدہ دعوت نہیں اور میں بھی وہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں جو مجھ سے پیشر انبیاء کہتے رہے تو عیشا علیہ السلط والس کی دعوت کا پہلا نکتہ وہ تو رب العالمین کو سمجھانا تھا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 چچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح اس کی اجاوت موجود نہ تھی بعض ایسی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃسلام لے کے آئے لیکن عیسائیوں کی اس بات کے پر ذرا غور دیئے کہ جو باتیں تو مالی کے اندر مالک کائنات نے حرام کی تھیں اور جن کی حرمت کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ صلاحۃسلام نے مہر لگائی تھی عیسائیوں نے ان کو حرام ماننے کی بجائے ان ساری کی ساری باتوں کو حلال کر دیا سور یہ جناب موسیٰ علیہ صلاحۃ السلام کی شریعت میں حرام تھا لیکن عیسائی اس کو حلال قرار دیتے ہیں شراب اس کا پینا جو تھا شریعت موسی کے اندر حرام تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت اسلام جو شبیعت لے کے آئے اس میں بھی شراب کی حرمت کا بیان ہے انجیل کے اندر شراب کی مدمت کے اندر بیان بھی موجود ہے اقوال بھی موجود ہیں لیکن عیسائی وہ بڑے شوق کے ساتھ شراب پیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ صلاد والسلام ان کے دور کے اندر ہفتے کا دن محترم تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو مواطب ہو کر یہ بات کہی تھی ہفتے کے دن کے تقدس کا خیال کرنا لیکن عیسائیوں نے یہودیوں کی چڑ کے اندر اور ان کی ضد کے اندر ہفتے کے تقدس کو کامال کر کے اتوار کے دن کو محترم اور مقدس بنا لیا گویا کہ عیسائیوں نے جو جو باتیں شریعت موسیقی کے اندر موجود تھیں ان ساری کی ساری باتوں کو جو تھا ختم کر دیا ختمہ جو تھا وہ شریعت کے یہاں پر موجود تھا لیکن عیسائیوں نے اس کو بھی آپشنل قرار دے دیا بلکہ بعض عیسائیوں نے اس کی مذمت کے اندر بھی ایک راس کو اختیار کر دیا یہ ساری کی ساری باتیں عیسائیوں نے جو اختیار کی وہ آزاد اختیار کی جبکہ تعلیمات عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا اس بات سے کوئی تعلق نہ تھا یہاں تک تو بات ہے جناب عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت کی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 جناب عیسیٰ میرے بیٹے کی شفا یابی کے لیے اپنے معاذی معاہدے کا اظہار فرمائیے تو عیسیٰ علیہ صلاح السلام رشاد فرماتے ہیں اے عورت تو پلٹ جا بنی عیشائی کا کتا اگر مر رہا ہو تو عیسیٰ اس کی شفا یابی کے لیے میں کوشش کر سکتا ہے لیکن غیر کا اگر انسان بھی مر رہا ہو تو عیسیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں یعنی ایک طرف تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت السلام کو محبت اور رحمت کا پیغمبر قرار دیا دوسرے نسلی عشبیت کا عالم یہ ہے ان کا نسلی عشبیت کے اعتبار سے کیسا خاکہ کھینچ کے بائبل کے اندر رقم لیا کہ یوں محسوس ہوتا ہے غیروں کے لیے جناب عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام معذ اللہ انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی تو عیسیٰ علیہ اللہ ان کی زندگی کے اندر جو معجزات تھے اور انہوں نے اپنی حیات کے اندر اس قسم کے واقعات جو ان کے ساتھ ہوئے اور جو ان کو اٹھایا گیا زندہ آسمانوں کی طرف اس کے حوالے سے ان شاء اپنی گزارشات کو آئندہ ہتبۂ جمعہ میں بیان کروں گا اور عیسائیوں نے ان باتوں کے بعد اتنی تحریفیں کی ان باتوں میں اتنی ترمیمیں کی اور قرآن مجید اور سنت کر جو باتیں آئیں اکلی اعتبار سے بھی نقلی اعتبار سے بھی وہ کس طرح زیادہ سیکھی کس طرح ہے کس طرح ان میں زیادہ سچائی موجود ہے اس حوالے سے انشاءاللہ شاء اپنی گزارشات کو آئندہ حتبہ جمعہ میں الحمد حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی واہرداوان الحمد للہ رب العالم الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن جذل فلا هادي لا وشهد لا إله إلا الله وشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وک اللہ محدن بدعا وک اللہ بدعن ضلع وک اللہ ضلع گرامی قدر بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جس جی شخصیت نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی دعت گرامی ہے حضرت عیسیٰ علیہ اللاۃ والسلام حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام ان سارے کے سارے انبیاء کا دین صرف اور صرف اسلام تھا انہوں نے کبھی بھی اپنی ذاتوں کی طرف کبھی بھی اپنی شخصیات کی طرف دعوت نہیں دی لیکن عیسائیوں نے ان کے پیروکاروں نے جو ان سے نسبت رکھتے تھے ان کے دین کے حلیے کو اتنا بگاڑا کہ جو کتابیں وہ لے کے آئے ان کے تحریفات ہو گئیں ان کے ترامیم ہو گئیں اور ان ترامیم کی بنیادی وجہ کیا تھی اس وجو ان وجوہات کو میں پہلے بھی آ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں لیکن اشارہ ایک بنیادی وجہ کو حفظرات کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں اللہ رب الشاہتے ہیں انورا فیا ہدم ونور یادین اسلمبار بھی مفت من کتاب اللہ کہ ہم نے تو کو حاضل کیا اس میں روشنی بھی تھی اس میں ہدایت بھی تھی جس کے ذریعے علماء بنی اسرائیل اور انبیاء بنی اسرائیل وہ نیکی اور صداقت کے فیصلے کیا کرتے تھے لیکن اللہ رب الشا فرماتے ہیں بمخ و فدوم ان کتاب اللہ ان کی حفاظت بھی علماء کے دن میں تھی ان کی حفاظت بھی ربیوں کے دن میں تھی چنانچہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہوتی گئی ان کتابوں میں ترمیم ہوتی گئی لیکن ایک ہی کتاب تحریف سے بچی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب کی حفاظت علماء کے ذمّے نہیں تھی صحابہ کے ذمے نہیں تھی اولیاء کے ذمے نہیں تھی بلکہ اللہ میں رشاط اور مادیا انا نہ ذکر و انا لہو العافون کہ ہم نے ذکر کو ناول کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور حفاظت بھی کس طرح ہوگی تختیوں کے اوپر نہیں ہوگی کاغذ اور سیاہی کے ساتھ نہیں ہوگی بل ہوا یا تم بئی نہ صدور اللہ دینا اوت العلم کہ مالک کائنات اس کتاب کو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا کریں گے تو ساری کی ساری کتابیں یہ تھیں ان میں تعریف ہو گئی اور دین مسیح اور دین موسی علیہ صلاح السلام ان کے حلیے کو بگاڑ دیا گیا اس کو بگاڑ کے ہوئے جو سب سے پہلے بات عیسائیوں نے کہی وہ کیا بات تھی وکالت یہودیر النبد اللہ و کالت الصار المسیحبن اللہ یہودیوں نے جس طرح عظیر کو اللہ کا بیٹا کہا تھا اسی طرح عیسائیوں نے معذ اللہ عیسیٰ علیہ صلاحت السلام کو رب کا بیٹا کہا اور اس بیٹا کی بنیادی وجہ تھی عیشاء علیہ السلام والسلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے عید اشکال کا بڑے بہترین انداز کر توڑ کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور عیشاء کی پیدائش کے اوپر شک کر کے اس کو رب کا بیٹا سمجھنے والوں اس بات کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے جو رب آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا اس کے بعد حیاتِ مسیح کے حوالے سے میں نے ان کی دعوت میں سے توحید کے نقطے کو بیان کیا اور یہ بات کہی کہ آپ نے کافی ساری باتیں جو تو ریت کے اندر موجود تھیں انہی کو آگے بڑھایا حلال اور حرام کے بعض مسائل کو آپ نے تبدیل کیا باقی باتیں آپ کا آسمانوں کے لیے اٹھ جانا آپ کے معذات کا بیان ان ساری کی ساری باتوں کو انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ حتمۂ جمعہ میں بیان کیا جائے گا اور یہ بات بھی بیان کی جائے گی کہ عیسیٰ علیہ صلاحۃ السلام کے معاہذات ان کے پیغمبر ہونے کی نفی کرتے ہیں کیا مع اللہ اس سے ان کا خدا کا بیٹا ہونا ثابت ہوتا ہے یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ شاء اللہ لدیذ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی عقیدہ کفارہ سلیب کا عقیدہ دوبارہ جی اٹھنا جو عیسائی ساری کی ساری باتیں کرتے ہیں اور اصل میں عیسیٰ علیہ صلاحۃۃ السلام چفنا اٹھائے گئے ان باتوں کا بیان انشاءاللہ شاء آئندہ خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا اور اس کے بعد جو عیشائیوں کے گمراہ کو نقائد ہیں ان کو بھی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ان تمام گمراہیوں سے محفوظ فرمائے جن میں یہود و نصارہ گرفتار ہو گئے سبحان رب الف وسلم سلیم الحمد الحمدللہ رب